السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اُسوۃ حسن تمام تر کی بریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے رازق کائنات کے لیے مالک کائنات کے لیے جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مضکہ پر جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں ثقبت رسالت کا شرف حاصل ہوا رضی اللہ عنہم ردی اللّہ وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سب سے راضی ہوئے اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہ اللہ جبی جن کی زندگی کا مقصد اولی و آخری کتاب و سنت کی فہم حاصل کرنا اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا تھا میں اس دعا کے ساتھ اپنی چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے انہی محبوب اولیاء کرام کی صف میں شامل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بلکہ توفیق مزید عطا کریں میرے قابل احترام سامعین میری گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ لفظ اسوہ حسنہ جو ہم اپنے خطبہ اور واغزین سے سنتے رہتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے اور اس مفہوم کے حوالے سے آمت الناس میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے اور دوسرا حصہ عثمۂ حسنہ کو ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے رول ماڈل ہے دیکھیے قرآن مجید کی اور احادیث کی جو اصطلاحات ہیں انہیں اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہ سمجھیں تو غلط مفاہیم کا سو فیصد امکان موجود ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے عربی کے یا قرآن مجید کے احادیث کی بے شمار اصطلاحات ایسی ہیں جب وہ عربی سے اردو میں منتقل ہوئی تو ان کے مفہوم میں تبدیلی ہمارے ہاتھوں ہوئی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فس طبق خیرات نیکی کی طرف سبقت کرو خیر کے کاموں کو اختیار کرنے میں جلدی کرو تیزی کرو اب خیرات قرآن کی ایک خوبصورت اصطلاح ہے جب یہ اردو میں آئی تو ہم نے اس کو بھیک کے مخوم میں لیا اس کو جیسا کہ ہم اردو میں خیرات بھیک کے مخوم میں استعمال کرتے ہیں بر اعظم افریقہ پہلی صدی ہجری میں اسلام کی نشر و اشاعت میں ایک قبیلے کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس قبیلے کا نام ہم نے بالکل نگیٹو بیان کرنا شروع کر دیا قبیلے کا نام تھا بربر ہم نے کیا کیا بربریت بنا دیا صفاقیت بنا دیا ہم نے اس سے درندگی کی ایک علامت بنا دیا اٹھارہ سو ستاون سے آگے پیچھے مشرقی ہندوستان میں ایک قبیلہ تھا اس قبیلے کا نام تھا تلنگا ان لوگوں نے اٹھارہ سو ستاون کے حوالے سے انگریزوں کے خلاف جد جہد بھی کی جہاد میں حصہ بھی لیا آج ہماری زبان میں تلنگا بدماش کو اور لوفر کو کہتے ہیں کیا تلنگوں والی حرکتیں کر رہے ہوئے یہ ہمارے اردو ادب کا حال ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی عربی میں لفظ غریب جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو ان نون پرسن ہم نے غریب کس کو بنا دیا جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے امیر دولت مند کو ہم نے سمجھا جبکہ امیر عربی زبان میں قرآن میں اور حدیث میں کسی وہ معاملات کو بہتر انداز میں چلانے والا سپرویژن کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو امیر کہا جاتا ہے تو میرے قابل احترام سامعین قرآن مجید کی خوبصورت اصطلاحات اور فرامین رسالت میں بیان کردہ یہ خوبصورت ٹرمس جتنی بھی ہیں آپ ان کو قرآن کی روشنی میں اور خود احادیث کی روشنی میں سمجھیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ آیت آپ لوگوں نے بارہا اپنے خطبہ سے اور سے سنی ہوگی میں صرف سمجھنے کے لیے اس آیت میں ایک دو الفاظ کی تبدیلی کر کے اس آیت کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں گا لقت کان لکم فی رسول اللہ رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے رسول اگر میں یہاں لکھ دوں لقت قان الکمفی نبی اللہ تو کیا مطلب ہوگا اللہ کے نبی اور اگر میں یہاں یہ بیان کر دوں لقت قان القمفی محمد اس وقت بےشک محمد کی ذات میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے تو رسول اللہ نبی اللہ اور محمد تینوں کا مزدا ایک ہی ہستی ہے خوبصورت ہستی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے قرآن کا ایک ایک لفظ برموقع اور بر محل موتی کی طرح پویا ہوا ہے یہاں جو مفہوم رسول اللہ کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے نبی اللہ یا محمد کے ساتھ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ کیوں ہے سورت الجمعہ کی آیت ذرا اپنے ذہنوں میں ذات جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا نسول یہاں بھی لفظ رسول استعمال کیا گیا ہے یا نبی کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا کہا کہ انپڑوں میں में میں سے ایک رسول بھیجا جس کی چار ڈیوٹیز ہیں رسپانسبلٹیز نمبر ایک قرآن سناتا ہے وہ مخلوق خدا کو نمبر دو لوگوں کا تزکیا کرتا ہے نمبر تین قرآن پڑھاتا ہے نمبر چار وہ حدیث پڑھاتا ہے یہ چار ذمہ داریاں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی گئی تھی اب اگر میں لقت خان القمفی رسول اللہ اس وط الحسن کو صورت کی اس آیت نمبر تین کی روشنی میں جمع سمجھنے کی کوشش کروں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ کن معاملات میں ہے جیسے اللہ کے رسول نے کفار مکہ کو مشرقین کو قرآن سنایا تھا ویسے ہی ہم بھی سنائے جیسے آپ نے تزکیا نفس والا کام کیا ویسے ہی ہم بھی کریں جیسا آپ قرآن پڑھاتے تھے ویسا ہم پڑھائیں جیسا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی تعلیم تھی ویسے ہی ہم بھی کریں یہ چار بیسک ڈیوٹیز ہیں اسی کو ایک اور اینگل سے سمجھ دور نبوت تیئس سال کا ہے دور نبوت کا آغاز ہوتا ہے بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي <خَلَعَو> پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہاں سے جو کام شروع ہوتا ہے چلتا چلتا چلتا حیات عرضی کا خاتمہ ہے آخری سانس ہے اس موقع پر بھی نماز پڑھو نماز پڑھو اور جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو تو پڑھنے سے جو کام شروع ہوا تھا اقرا سے السلا تک یہ تیئس سال کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام آپ نے ترک نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ تھے اپنے بچوں کے ساتھ تھے بازار میں تھے میدان جنگ میں تھے مسجد میں تھے دوست احباب میں تھے کسی بھی کیفیت میں تھے ایک کام آپ نے نہیں چھوڑا اور وہ کام تھا دعوت دین والا کام خیر کی طرف بلانے والا کام دین کی طرف بلانے والا کام ہم نے کیا کیا ہم نے خیر کی طرف بلانے والا کام مولوی صاحب کے سپورٹ کر دیا جی کہ یہ کام مولوی صاحب کریں گے ہم تجارت کریں گے ہم سیاست کریں گے ہم کرکٹ ہاکی کھیلیں گے ہم دنیا جہان کے کام کریں گے دعوت دین, دین دینے والا کام مولوی صاحب کا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا مولوی صاحب کی رسائی میرے گھر تک تو ہے نہیں لہٰذا میرے گھر میں جہالت ہی جہالت نہ میرا عقیدہ درست نہ میری نمازیں صحیح اور نہ میرے روزے درست نہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اسلام کے مطابق لیکن پھر بھی میں یہ کہوں حسن پھر بھی میں یہ بات کروں تو میرے قابل احترام ساتھیوں سب سے پہلے لفظ رسول اللہ کی روشنی میں اس و کا تعین کیجیے حسنا کو مزید سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے یا السلم کاف ایمان والوں سلامتی میں پورے پورے داخل ہو جاؤ لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم ابھی مسجد میں اندر داخل ہوں گے تو سر پر ٹوپی لے لیں گے موبائل فون سائلنٹ موڈ پر ہوگا پینٹ اگر پہنی ہوگی تو پینٹ کے پہنچے فولڈ کر لیں گے شلوار کو اوپر اڑیس لیں گے جیسے ہی مسجد سے کام ختم ہوا باہر گئے ٹوپی جیب میں یا ٹوپی ٹوکری میں ہوگی موبائل فون آن ہو جائے گا اور شلوار دوبارہ پھر میری اپنی جگہ پر چلی جائے گی میں نے خود اپنی زندگی کو ڈیفرنٹ فیزز میں تقسیم کیا ہوا ہے دس فیز ریلیٹڈ ٹو مسجد بھائی یہ زندگی کا جو شعبہ ہے یہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے یہ بھائی مسجد سے تعلق نہیں رکھتا میں تو اس رب کا ماننے والا ہوں میرے بھائیوں جس رب نے مجھے چوبیس گھنٹوں کی عبادت کے لیے پیدا کیا وما خلقت الجن اللہ الا بول مجھے دو گھنٹوں کی عبادت کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا یہ تو نہیں کہا کہ صرف تمہاری نمازیں جو ہے وہ اس حسنہ کے مطابق ہونی چاہیے باقی تمہیں کلی چھٹی ہے رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مسائل پوچھ لو حج پر جانا ہے تو حج کے مسائل پوچھ لو زکوت کا موسم آئے تو زکوات کے چار مسئلے پوچھ لو اس کے بعد دی اینڈ چیپٹر میرے بھائیو سلامتی میں پورے پورے داخل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کسی چیز اسلام کے کسی حکم پر عمل کر لوں اور کسی بات پر عمل نہ کروں یہ تو یہودیوں کا یہودیوں کی علامت ہے کہ کچھ کا انکار کرتے تھے اور کچھ کو مانتے تھے ادخلو فی السلم میرا عقیدہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہونا چاہیے میری عبادت اس و حسنا کے مطابق ہونی چاہیے میرے معاملات میری معیشت میری تجارت میری شادی بیا میرا موت فوت میرا ملنا جلنا یہ عسو حسنہ کے مطابق ہونا چاہیے میرے اخلاق عسوۂ حسنہ کے مطابق ہونے چاہیے گویا کہ مسلمان کی پوری زندگی عسوۂ حسنہ کے تابع ہے اس میں کچھ غلطیاں ہم نے کی میں ہمیشہ جب جمعہ پڑھاؤں تو چند مخصوص قسم کے سپیسیفک ٹاپکس کے علاوہ میں بات ہی نہ کروں توحید رسالت شرک یا چند جو موضوعات ہیں ان کے علاوہ میں کسی موضوع پر بات نہ کروں میں ممبر سے کبھی حلال حرام کی بات ہی نہ کروں میں ممبر سے کبھی شادی بیاہ کی باتیں نہ کروں میں ممبر سے کبھی قیام پاکستان کے حوالے سے جو قربانیاں ہوئیں اس کی بات نہ کروں میں ممبر سے کبھی ہجرت پاکستان پر جو کچھ ہوا اس کی بات نہ کروں میں ممبر سے کبھی بی کا مسلم پاکستانی سٹیزن میرے پر کیا رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں میں اس کی بات نہ کروں تو عوام کا ذہن تو خود بخود چند مخصوص موضوعات کے کردی گھومے گا تو انہوں نے تو ہم سے یہی پوچھنا نماز روزہ حج سکا میں تجارت کی باتیں نہ کروں میں بینکوں کے لین دین کی باتیں نہ کروں میں انسٹالمنٹس پر جو فروخت ہوتی اس کی باتیں نہ کروں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں یہ بھی جو کچھ ابھی تو میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا جی جو کچھ توڑ پھوڑ ہوئی میں نے تو ابھی اپنی نظروں سے پہلی دفعہ دیکھا سنتا رہا کتنے لوگ میں بشغل میرے میں اور آپ اس مسئلے میں مختلف قسم کی آرام منقسم ہیں کوئی ایک رائے نہیں ہماری کوئی کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ کوئی کہتا ہے کہ یار ظلم ہوا ہم لوگوں کے ساتھ کوئی کہتا ہے کہ پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا بھائی ان کا کوئی متبادل آلٹرنیٹ ان کو دینا چاہیے تھا جتنے موہ اتنی زبانیں میرے بھائیو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچا ہے اور یقینی بات ہے سچ ہے اکملت لکم لکم دینکم و علیکم نعمتی و لکم الاسلام اکمل کہ دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر یہ ناجائز تجاوزات یا جو کچھ توڑ توڑ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں رہنمائی شریعت میں موجود ہیں اگر یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا سچا ہے اور کوئی شک نہیں کہ سچا ہے ان دین اہم دلّاہ اسلام تو اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام کا ہے تو اس میں یہ رہنمائی ہمیں ملنی چاہیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس حسنہ کی روشنی میں یہ باتیں لوگوں کو بتاؤں رہنمائی تاکہ لوگ اس چیز کو لے کر آگے انتشار کا شکار نہ ہوں تو عرض یہ ہے میرے بھائیوں ہم نے اس و حسنا کو بہت لمیٹڈ سرکل میں بہت محدود کر لیا داڑھی شلوار ٹخنوں سے اوپر کوئی اگر شخص نمازیں پوری پڑھتا ہو تہجد پڑھتا ہو لیکن اس کی داڑھی نہیں ہے تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچی ہو وہ تجارت بالکل صحیح کرتا ہو اخلاقیات کے ساتھ بات کرتا ہو نمازیں پڑھتا ہو یعنی ہر شخص نے کچھ چیزوں کو دین سمجھا ہوا ہے باقی پوری زندگی کو دین سے باہر سمجھا ہوا ہے تو ہم نے اسو حسنہ کے ساتھ جو ظلم کیا مفہوم کے اعتبار سے نماز کو لے لیجئے نماز عبادت ہے نماز معاملات میں بھی شمار کی جاتی ہے کیسے اگر نماز عقیدے کے تحت ادا کی جائے اور اس طریقے سے ادا کی جائے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ ردوان بیان کرتے تھے کہتے تھے کہ جب مسجد میں سے کوئی غیر حاضر ہوتا تھا تو ہم سمجھتے تھے یا تو وہ فوت ہو چکا ہے یا وہ شدید بیمار ہے تیسری کوئی وجہ مسجد سے غیر حاضری کی ہو ہی نہیں سکتی یہ ہے معاملات میں تو نماز کا یہ پہلو معاملات والا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہم نے اس کو بالکل ترک کر دیا میرے بھائیوں حسنا کو مکمل طور پر لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دین والا کام کیا ساری زندگی البتہ یہ ضرور ہے حسو حسنا کے حوالے سے میری اور آپ کی ڈیوٹی میں کچھ فرق ہے تھوڑا سا میں بھی دین کی باتیں پہنچا ہوں آپ بھی دین کی باتیں پہنچائیں لیکن میری اور آپ کی ڈیوٹیز میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کیسا ڈفرینس میں بیمار پڑتا ہوں ہلکی پھلکی سر میں درد ہوا تو میں نے پوچھا بھائی سے کیا کروں کہ یار پیناڈول لے لو پیناڈول لے تو آرام آ جاتا ہے لیکن جب وہ سر درد مستقل رہتا ہے ختم ہی نہیں ہوتا تو پھر میں کیا کرتا ہوں پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو میرے بھائیوں دین کے حوالے سے بھی یہی کچھ ہے کہ دین کا کچھ علم ہر مسلمان پر نماز کی طرح اس کا حاصل کرنا فرد عین ہے کون سا علم من ربو کا تمہارا رب کون من نبیوں کا تمہارا نبی کون ما دینوں کا تمہارا دین کون سا ہے یہ بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا میرے لیے لازمی ہے لیکن المیہ یہ کہ مجھے خود نہیں پتا اسکول کی اسلامیات کی کتابوں میں ایک سوال لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے جواب لکھا ہوتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اور میں کچھ نہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے خود نہیں پتا کہ یہ سوال جواب غلط ہے یا صحیح ہے مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کی صفات کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی میرے لیے کیا ہے جیسا کہ ابھی, ابھی میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں کہ اس وقت حسنہ کو اختیار کیسے کیا جائے گا اس میں مزید اس بات کی وضاحت کروں گا موادیات نہیں پتہ میرے بھائیو ایک سبزی فروش عام سبزی فروش بس کنڈیکٹر اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ سب ساڑھے چار پانچ ساڑھے پانچ پونے چھ بجے جب اٹھے تو اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اپنے کے کے برکتیں رکھی ہوئی ہیں جس صبحوں کا آغاز نماز فجر سے نہیں ہوتا وہ بے برکت دن گزرتا ہے سارا کسان اسے اتنا حلم ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں. ایمان والو اپنی فکر کرو ایک مقام پر ارشاد ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ ایک مقام پر ارشاد ہے کنتم خیر خیر چلیں گے سب سے پہلے میری اپنی ذات پھر میرے ارد گرد گھر والے اور پھر پورا معاشرہ میں کیا کرتا ہوں اپنی فکر نہیں کروں گا ڈائریکٹ چھلانگ کہاں لگاؤں گا معاشرے کو تو ہم میں سے ہر کوئی معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے خود نہیں بدلنا چاہتا اپنے گھر میں تبدیلی نہیں لانی معاشرے کو چینج کریں گے یہ تھری سٹیپس ہیں میرے بھائی تو اس حسنہ کو میرے بھائیوں اس طریقے سے سمجھیے کہ اس حسنہ میری اور آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے یہ تھا اسو حسنہ کا مفاد عسو حسنہ کو اختیار کیسے کیا جا سکتا ہے میرے قابل احترام سامعین سیرت آپ لوگوں میں سے کس کس نے پڑھی ہوئی ہے سب ہی نے پڑھی ہوئی تریسٹھ سالہ زندگی جس میں سے چالیس سالہ قبل از اسلام اور تیئیس سالہ بعد از نبوت یا بعد از اسلام میرے بھائیو اس حسنہ کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کیفیات سے گزروں جن کیفیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیئیس سالہ دور نبوت میں گزرے میں سیرت کی کتاب روایتی طور پر پڑھتا ہوں پیدائش تکالیف ہجرت مدینہ وفات غزوات دیمانداری سے مجھے جواب مت دیجیے گا کیا سیرت پڑھتے ہوئے کبھی دل کی دنیا تہوال ہوئی کبھی کچھ ایسا ہوا محسوس کہ جس سے جس دکھ سے جس تکلیف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے میں اپنے ارد گرد لوگوں کے حوالے سے اسی درد تکلیف دکھ اصیت سے گزرا ہوں میرے بھائی وورا کی ایک آیت ہے حبیب کیا بات ہے آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کیے دیتے ہیں اس غم میں اللہ یکون مؤمنین کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے فرامین رسالت کتب احادیث اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے روتے ڈوبے گزرتی تھی امتی امتی امتی امتی کیا میں ہم ذرا پوچھیں تو صحیح اپنے آپ سے کیا میرے دل میں کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے ارد گرد شرکیات بدہات خرافات کون کون سا غلط کام ہے جو میرے ارد گرد معاشرے میں نہیں ہو رہا سیاست میری دین سے باہر اختصاب کو میں نے دین سے باہر کر دیا مولوی صاحب کو میں نے مسجد تک رکھ دیا ظلم پر ظلم میں کرتا جا رہا ہوں سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں امام کائنات سیدنا ابوب بکر صدیق سید عمر فاروق سید عثمان غنی سیدنا علی سیدنا معاویہ ان خلفاء کے لیے لفظ امام ہم سنتے تھے آج ہم نے امام کو پریزڈنٹ کے مفہوم سے نکال کر صرف نمازیں پڑھانے والے کے لیے خاص کر دیا کیا میرے دل میں کبھی میرا دل گھٹا کبھی میں رات کی تاریکی میں کبھی کہیں اکیلے بیٹھ کے رویا کہ اللہ یہ میرے ارد گرد غلاموں میں ہیں شرکیات میں ہیں اللہ یہ لوگ اسلام کیوں نہیں لاتے یہ کو کو شرکیات کو کیوں نہیں چھوڑتے کبھی میری ایسی کیفیت ہوئی ہو میں اپنی تجارت پر بہت فکر مند ہوتا ہوں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بڑا پریشان رہتا ہوں اپنے دنیاوی معاملات گھر تعمیر کرنا ہے تو اس پر پریشانی کاروبار میں اونچ نیچ اس میں پریشانیاں رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں بعض اوقات راتوں کو اٹھتا ہوں اللہ کے بندو ذرا مجھے بتاؤ کبھی رات کی تاریکی میں اس لیے اٹھے کہ تمہارا پڑوسی غلط کام کرتا تھا گناہ کرتا تھا تم نے اٹھ کر اس کے لیے دعا کی ہو اللہ کے رسول یہ کیا کرتے تھے یہ کام دعائیں کیا کرتے تھے کتنے صحابہ ہیں کتنے خوبصورت وجود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے کتنے صحابہ ہیں کتنے صحابہ کی والدین کتنے صحابہ کے گھر والے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے فرماتے ہیں کہتے ہیں عبد اللہ اخرا علیہ عبداللہ آج قرآن سناؤ عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں اقرائی کا انزلا علیہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے کہا ہاں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن کسی اور سے سنوں صحابہ میں سے چند خوبصورت وجود تھے جو قرآن پڑھتے تھے در دیوار جھوم جاتے تھے چرن پرن تک ان کی تلاوت پر ابو الاشعری عبد الرحمن بن آؤف عبداللہ بن مسعود ابو بکر صدیق سیدنا عثمان غنی سیدنا علی کمال قرآن پڑھتے تھے تاریخیں موجود ہیں حادیث میں ہمارے پاس بھی آج بہت سارے قاری موجود ہیں یوٹیوب میں ذرا لکھئے آپ لوگ دو تین قاریوں کے نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک قاری کا نام لکھئے قاری راد الکردی کا نام لکھیے ری آئند الکردی ایک کا نام لکھئے مشاری راشد تو سب کو پتا ہوگا ایک اور نام ہے فہد البواردی ذرا سنیے اگر ان کی تلاوتیں سن کر آپ نہ روئیں آپ کے دل کی دنیا نہ تہوالا ہو تو بات کیجئے گا ادریس اب کر ذرا سنیں تو صحیح ان لوگوں کی تلاوتیں کہا عبداللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قاری القرآن مقری القرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں صورت الرسا پڑھتے, پڑھتے پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچتے ہیں جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کی آواز عبداللہ بن کے کانوں پر پڑتی ہے بس کرو بس کرو بن مسعود سر جھکا کر یوں بیٹھے تھے یوں ہی پڑھ رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول بڑھ رہے تھے اسے आता है آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے اس وقت آنسو رہا تھے آنکھ آنکھوں سے آنسو میں نے صحیح بخاری میں حدیث پڑھی پڑھ کر گزر گیا ایک طویل عرصے تک سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بات تھی جس نے اللہ کے رسول کو رونے پر مجبور کیا تھا کیا کیفیت تھی وہ کیا چیز کیا تھی سمجھ بھی آئی جب شروعات پڑی اساتذہ سے پوچھا تو پتہ چلا کہ احساس سے گواہی نے رونے پر مجبور کیا تھا قیامت کے دن جب اللہ نے یہ کہا کہ حبیب کائنات جناب کا شہیدا حبیب آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور پوچھیں گے یہ احساس ہی رونے کے لیے کافی تھا میرے بھائیوں میں بھی تو اپنے بیوی بچوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جاؤں گا یا نہیں میں بھی تو اپنی فیکٹری میں جس فیکٹری میں جاب کرتا ہوں اپنے ارد گرد لوگوں پر محلے کے لوگوں پر قرب و جوان کے دکانداروں پر پڑوسیوں پر دوست احباب پر جہاں جہاں میں کام کرتا ہوں ارد گرد لوگوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو جائے گا کہا اللہ کے رسول اس نے کلما اس لیے پڑھا تھا تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اسامہ اگر وہ قیامت کے دن وہ तो تمہارے سامنے آ گیا تو کیا جواب دو एक نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا مجھے آج فکر ہے تو صرف اپنی جنت کی مجھے فکر ہے تو صرف اپنی اللہ کے بندو سوچو کہ جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا آلریڈی اس دن کی دہشت اتنی ہوگی خوف اتنا ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دن سب برہنہ ہوں گے اور کسی کو ایک دوسرے کے سطر کی کوئی فکر نہیں ہوگی عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المن ہماری ماں پوچھتی اللہ کے رسول برہنہ کہا ہاں لیکن کسی کو دوسرے کے سطر کی طرف توجہ دینے کی دیکھنے کی بھی فرصت نہیں گئی آلریڈی وہ منظر اتنا دہشت زدہ اور خوف زدہ کرنے والا ہوگا المیا یہ ہے کہ میں اپنی جگہ سے, سے مس نہیں ہوتا میں صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار اپنی تجارت اپنے لین دین میں رہتا ہوں اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتا ہوں وہ بچے جنہوں نے کل میرے لیے دعا کرنی ہے کتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جن کی نماز جنازہ ان کی اولاد پڑھائے کتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں وہ. میرے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے میں صبح نکلتا ہوں رات کو گھر آتا ہوں چراغ تلے اندھیرا لوگوں میں نور بانٹتا ہوں میرے گھر میں خود اندھیرا ہے اللہ کے بندو جب تک میرے بھائیوں اس جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ آیت پڑھ کر آپ روتے نہیں سیرت کے یہ واقعات پڑھ کر آپ اندر سے ہلتے نہیں اس وقت تک اس وسنہ کو اختیار کرنے والا سارا کا سارا دعویٰ جو ہے وہ صرف زبانی ہے کلامی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روئے اور ہماری لاتیں فیس بک اور واٹس ایپ پر گزرتی ہیں یہ کیسے ممکن ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتنا خوبصورت ہے وہ شخص جو تحجت میں اپنی بیوی کو اٹھاتا کہتا ہے پانی کے چھٹے مارتا ہے آپ سب کیسے کہتا ہے اٹھ اللہ کی بندی ایسی کتنی خوبصورت ہے وہ بیوی جو اپنے شوہر کو اٹھاتی کہتی ہے اٹھ اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں کیا اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو نماز نہیں پڑھاتے تھے رمضان کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی بھی کہ جب رمضان آتے تھے تو آپ اپنا لنگور کس لیتے تھے کیا مطلب اس کا اپنے اور اپنے گھر والوں کو عبادت پر لگا دیتے تھے یہ ہے میرے بھائیوں احساس گواہی وہ جو آیا تھا نا اللہ اللہ کا کا یہ تھی احساس جواب دہی اور یہ ہے احساس گواہی ایک مثال اور دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنی گفتگو اختتام پر لے کر جاتا ہوں جس وقت آپ لوگ بڑی دیکھنا شروع کر دیں گے نا مجھے پتہ چل رہا گا کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے میں اس وقت گفت کو ختم کر دوں گا اپنی میدان ارافات سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان سب موجود ہیں حج مناسب حج ادا کیے جاتے ہیں خطبہ حج ہو گیا کلیئر ہو گیا معاملہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جس شخص پر اللہ کے رسول کا نام پڑھا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے نا بڑا بخیل اور کنجوس آدمی ہوتا ہے اللہ کے بندو مفت کی نیکیاں ہاتھ میں آتی ہیں بھائیو پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادنا ترین حق ہے جو ہم پر لاگو ہو رہا ہے جب سنیں جتنی دفعہ بولیں گے اتنی ہی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز مجھے ابھی بھی نہیں آئی ویسے اب اگلی دفعہ پڑھوں گا تو پتہ چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں لوگوں سے اے لوگو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا مجمع یک زبان ہو کر کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا امانت ادا کر دی حق ادا کر دی یہ تمام کی تمام سیرت کی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے یہ واقعہ بھی اور یہ ساری تفاصیل آپ لوگوں کو پتا ہے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہستی جس ہستی کے ڈیوٹیز کے پورا ہونے پر آسمانوں سے گواہیاں اتر رہی ہیں اذا نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا جس, ہستی جس خوبصورت وجود کے کاموں کے مکمل ہونے پر آسمانوں کا رب گوائیاں دے رہا ہے وہ پوچھتا ہے لوگوں سے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اب مسئلہ اس سے اگلا جو سوال ہے وہ بڑا خوفناک قسم کا سوال ہے میں نے ایک اصول ایک فارمولا بنایا ہوا ہے سیرت کا جو واقعہ پڑھتا ہوں نا کوشش کرتا ہوں کہ میں ذہنی طور پر اس واقعے سے گزرو ذرا یہ کہا جاتا آپ لوگوں نے ایک جملہ سنا ہوگا وہ بھائی جس پر گزرتی اسی کو پتا ہوتا ہے سنا ہوا نا یہ تو جس پر گزرتی اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں بستے ہیں ایسا ہی ہے سیرت کی کتاب اٹھائیے میں ابھی اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں ذرا اٹھائیے جو واقعہ پڑھے ذرا سوچئے کہ اگر آپ وہاں ہوتے اس پکچر میں اس تصویر میں آپ ہوتے تو کیا ہوتا اللہ کے رسول یتلو علیہم ہی لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے ہیں میرے بھائیوں اگر میں بھی رات کو سونے سے پہلے صرف اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں والدین کو صورت الملک سنا کر سن اپنی خود اپنی تلاوت میں ریکارڈنگ لگا کر سن کیا قیامت کے دن میں اللہ سے یہ کہنے رہے پر حق بجانب نہیں ہوں گا اللہ اللہ میں بھی اپنے سے پہلے میرے اپنے کانوں تک, آپ تک بعد میں پہنچے گی کیا مجھ میں اتنی ہمت ہے اتنی سچائی ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو کھڑا کروں اور ان سے پوچھوں کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا واللہ العظیم رب ربہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج تک مجھ میں ہمت نہیں ہوئی سچی بات ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں سے یہ پوچھوں کہ میں نے کیا اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کوتاہیوں کا پہاڑ ہے وہاں سرٹیفکیٹ مل چکا اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ذرا اس پکچر سے گزرنے کی کوشش کریں ذرا کوشش کریں کیا ہم اتنے سچے ہیں اتنے یقین پر ہیں اپنے حوالے سے اپنے گھر والوں کے حوالے سے اپنے ارد گرد کے حوالے سے کہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا او لوگوں اللہ تعالی کہ اس دن سے ڈرو جس دن میں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے کھڑا ہوں گا میرا پڑوسی کافر ہوگا مشرق ہوگا بدتین ہوگا وہ جس دن میری شکایت لگائے گا کہے گا اللہ اس کو تو پتا تھا سب کچھ یہ جانتا تھا توحید کیا ہے رسالت کیا ہے اس نے مجھے نہیں بتایا کیا جواب دوں گا اس دن میں جس دن میرا پڑوسی اس حالت میں جہنم میں جائے گا میں نے تو آپ کو صرف تین واقعات سنائے ہیں چھوٹے چھوٹے سے سیرت پڑھنا شروع کیجئے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو ہر واقع کی تصویر میں سے جب تک ہر واقع کے اندر آپ اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں دیکھیے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں آپ کے گریبان کھلا ہوا تھا اس نے ایک ہی دفعہ ملاقات کی تھی اس نے گربان کھلا رکھا اپنا ساری زندگی یہ شریعت نہیں ہے کہ میں گربان کھلا رکھوں بند رکھوں یہ بھی شریعت نہیں ہے اس میں شریعت نے مجھے بند پابند نہیں کیا میں کھلا رکھوں یا بند رکھوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ ایک مرتبہ کے رسول کے ساتھ حجت الوداع کا سفر کرتے ہیں آپ جہاں جہاں رکے تھے جہاں جہاں آپ نے حاجت پوری کی تھی عبداللہ ابن عمر وہاں وہاں رکتے تھے حاجت پوری کرتے تھے سہیے تو میرے فاروق نے ایک طرح اسی طرح سفر میں ہر اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں اللہ کے رسول پڑاؤ ڈالتے تھے ہمیں شریعت پابند نہیں کرتی میرے بھائیوں کے اللہ کے رسول نے جس جگہ رکے ہوں ہم بھی وہاں پر رکے لیکن میرے بھائیوں محبت کے دستور کچھ عجیب سے ہوتے ہیں محبت وہ جو دنیاوی طور پر میں تھوڑی سی مثال غلط دینے لگا ہوں ابھی وہ جو دنیاوی طور پر کسی لڑکی سے اگر محبت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی نظروں میں ہیرو بننے کے لیے اس کی ہر وہ چیز جو اس کو پسند ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں انتہائی گھٹیا ترین مثال ہے میرے بھائی محبت کے دستور ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اطاعت کیجئے تو دیکھیے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے ہجرت مدینہ کیا اللہ تعالی اس بات پر قادر نہیں تھا کہ مکہ سے مدینہ پلک چھپکتے اللہ کے رسول کو اور سیدنا ابو بکر صدیق کو مکہ سے مدینہ پہنچا دیتے کیا قادر نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا لیکن میرے بھائیوں رول ماڈل بننا اتنا آسان نہیں ہے ہمارے مستعد محترم جامعہ اسلامیہ سے جب میں فارغ ہوں تو میں نے ان سے پوچھا کہ شا نصیحت کیجئے ذرا بھائی الوداعی نصیحت کہا دیکھو بھائی یاد رکھنا تمہارا ایک ایک قدم جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا تمہارے ایک ایک قدم پر دین دائیں بائیں ہوگا تم سیدھے رہے لوگوں نے دین کو اختیار کر لینا تم ٹیڑے ہوئے گئے لوگ دین سے ہٹ جائیں گے پیچھے آپ یقین کریں سچی بات ہے ہم علماء ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو تو ایک ساتھی کہنا یار میرا بھی دل کرتا ہے کبھی کبھی میں کھل کھلا کر ہسو لیکن اس لیے نہیں ہستا ہوں کہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے یہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے رول ماڈل بننا میرے بھائیوں کو بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت مشکل کام ہے رول ماڈل بننے کے لیے میرے بھائیوں طائف میں پتھر کھانے پڑتے ہیں رول ماڈل بننے کے لیے بہت میں زخمی ہونا پڑتا ہے رول ماڈل بننے کے لیے میرے بھائیوں ہجرت کا سفر کرنا پڑتا ہے غیر معروف راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے رول ماڈل بننے کے لیے جنگیں لڑنا پڑتی ہیں رول ماڈل بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اتنا آسان نہیں ہے تو میرے بھائیوں رول ماڈل بننے کے لیے تین باتیں میں آپ کو تین کتابیں آپ کو دے یہ تینوں کتابیں آپ لوگوں کو پتہ ہیں لیکن اس حسنہ کا مفہوم اور اس حسنہ کو کیسے اختیار کریں میں نے تین مثالیں آپ کو دی اس حوالے سے تین کتابیں آپ کو دے رہا ہوں ان تینوں کتابوں کو پڑھیے اور ان کتابوں کے واقعات سے خود گزرنے کی کوشش کیجیے نمبر ایک, ایک, ایک کتاب ہے سیرت کی بچوں کے لیے کتاب کا نام ہے سب سے سچی کہانی افتخار ہو کر یہ کہانی کے سٹائل میں سیرت طیبہ ہے سات سال سے لے کر چودہ پندرہ سال بلکہ اٹھارہ, بیس سال تک کا بچہ اگر اس کو اٹھا لے تو اس کو ختم کیے بغیر نہیں رہتا ایک یہ کتاب اپنے بچوں کو لا کر دیجیے نمبر دو تجلیات نبوت سیرت کا زمانی اعتبار سے احاطہ سفی الرحمٰن مبارک پوری رحمہ اللہ نمبر تین کتاب سیرت کی ریاض الصالحین یہ سیرت کی کتاب ہے اس لیے کہ اس کتاب میں عسوۂ حسنہ کے سارے رنگ ساری تصویریں آپ کو ملیں گی ریاض الصالحین میں یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے میرے بھائیو یہ سیرت کی کتاب ہے کبھی موقع ملا تو میں ان شاء اللہ عزیز آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیرت کی کتاب سیرت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک سیرت وہ ہوتی ہے جو زمانی اعتبار سے واقعات موجود ہیں کہ کب پیدا ہوئے کیا کیا کن کن حالات سے گزرے وفات تک یہ زمانی اعتبار سے سیرت ہے اور سیرت کی دوسری قسم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معمولات آپ کھاتے کیسا تھے پیتے کیسا تھے چلتے کیسے تھے پھرتے کیسے تھے گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے باہر کیسے نکلتے تھے سوتے کیسے تھے یہ تمام کے تمام معاملات آپ نے دعوت کیسے دی خیر کیسے پھیلائی دشمنوں کا مقابلہ کیسے دیا کیسے نفرتوں کے جواب میں محبتیں باٹی کیسے بدعاؤں کے مقابلے میں دعائیں دی کیسے لوگ چھینتے تھے اور آپ دیتے تھے یہ ساری چیزیں آپ کو ریاض الصالحین میں ملیں گی ان تین کتابوں کو پڑھنا شروع کیجئے اور ان میں سے ہر واقعے کو اختیار کرنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو آپ لوگوں کو توفیق بلکہ توفیق مزید عطا کریں اور اس حوالے سے جو مشکلات آپ کی راہ میں آئیں اس حوالے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے بارک اللہ لی المسلمین